الحمد للہ وحدہ صدق نثر نصر و وعز و حضم الاحزاب و سولت والسلام و علام اللہ نبی میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج 1442 سو بیالیس کی دسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقومت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے دسوے نقطہ میں جاری ہے اس نقطہ میں سلطنت عثمانیہ کا ذکر ہو رہا ہے سلطان محمد فاتح رحیم اللہ تعالیٰ کے قابل ذکر کارناموں کا تذکرہ جاری ہے آج کے سبق میں ہم سلطان محمد فاتح رحیم اللہ تعالی کے ادارتی معاملات کا تذکرہ کریں گے یعنی سلطان محمد کس طرح حکومتی اداروں کو چلایا کرتے تھے اس سلسلے میں آج کا سبق ہوگا میرے بھائیوں میرے بہنوں بعض مغربی لکھاریوں سے متاثر مسلمان معرقین نے سلطان محمد پر یہ الزامات بھی لگائے ہیں کہ انہوں نے خود سختہ قوانین بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا لیکن ایک بات کا خیال ہمیں بھی رہنا چاہیے کہ حکومتی معاملات میں ایک تو شرعی معاملات ہوتے ہیں اور دوسرے ادارتی معاملات ہوتے ہیں انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوتے ہیں انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے وہ معاملات جن کا اسلام یا کفر سے تعلق نہیں ہے اس میں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر بجلی ہے ٹیلی فون ہے اس کا اسلام اور کفر کے حکومت سے کیا تعلق ہے چاہے حکومت اسلامی ہو یا چاہے کفری ہو بجلی تو ہوگی ٹیلی فون تو کام کریں گے اب بات آپ کے استعمال پر ہے کہ آپ اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے اپنی سلطنت کو ترقی دینے کے لیے کئی عملی اقدامات کیے اور اس کے لیے کئی قوانین بنائے تاکہ ملک کے اندر مقامی انتظامیہ کے جو کام ہیں یہ مرتب انداز میں ہو سکیں یہ قوانین شریعت اسلامیہ کی روشنی میں بنائے گئے تھے اس کی نگرانی کے لیے سلطان نے علما کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی جو وقتاً فوقتاً قرآن و سنت کی روشنی میں نئے قوانین کی اجرا کی تجاویز پیش کرتی رہتی تھی اگر کوئی قانون شریعت کے خلاف ہوتا اس کمیٹی کو مکمل اختیار تھا کہ وہ اس میں ترمیم کر دے ہمارے پاکستان میں اسلامی عدالتوں کی طرح نہیں جن کی ایک تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں اور ان میں موجود قاضیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جب سود پر علماء کرام نے اچھی خاصی بحث و تحقیق حکومت کے سامنے پیش کی ان کی بات ماننی تو درکنار خود ان علماء اور قاضیوں ہی کو معذول کر دیا گیا ان اسباق کو سنتے ہوئے پاکستان کو ایک اسلامی ملک تصور نہ کریں ہاں یہ مسلمانوں کا ملک ہے لیکن اسلامی ملک ہرگز نہیں ہے قرآن و سنت ہی خلافت عثمانیہ کا اساسی قانون تھا اور یہ قانون تین ابواب پر مشتمل تھا بعض قوانین ملازمین کے مراتب ملکی رسوم و رواج سرکاری تقریبات اور شاہی جلوس سے متعلق تھے اسی طرح بعض قوانین سزاؤں اور جرمانوں سے متعلق تھے دستور میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ تمام ملک میں اسلامی احکام کی پابندی کی جائے گی اور قرآن و سنت کو ہی بالادستی حاصل ہوگی ایک تو ہمارے یہاں آئین کا حال ہے کہ صرف کاغذی کچھ باتیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ پاکستان کا قانون جو ہے اسلامی ہوگا اور اللہ تعالی ہی حاکم اعلی ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے خوبصورت خوبصورت الفاظ لکھے گئے ہیں لیکن حقیقت سے ان کا کتنا تعلق ہے وہ آپ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں کیا کیا کہا جائے پاکستان کی پارلیمنٹوں میں تو اس بات پر بھی ووٹنگ ہوتی ہے کہ حاکمی اعلی کس کو حاصل ہے اللہ کو حاصل ہے یا عوام کو حاصل ہے تو اس زمانے میں ایک اخبار نے یہ تبصرہ بھی کیا تھا جب ایک ووٹ سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت چاہنے والے جیت گئے تھے اخبار میں یہ تفسرہ شائع ہوا تھا کہ ایک ووٹ نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بچا لیا ناود باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت یہ تو ایسی کفریات ہیں ایسے بکواسات ہیں جن کا تذکرہ کرنا بھی مسلمان کے لیے باعث شرمندگی ہے محمد فاتح علیہ رحمان نے ایسے قوانین بنانے کا بھی اہتمام کیا جو ملک میں بسنے والے غیر مسلموں اور ان کے ساتھ بسنے والے مسلمانوں کے تعلقات کو منظم کرتے تھے ان قوانین میں غیر مسلموں کے ملک کے ساتھ تعلق کی بھی وضاحت کی گئی تھی جو ملک ان پر حکومت کرتا تھا اور ان کے تمام امور کی نگرانی کرتا تھا اس کی بھی تفصیل بیان کی گئی تھی سلطان نے اپنی رعایا کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا چوروں اور ڈاکوؤں کا پیچھا کیا ان پر اسلامی احکام لاگو کیے پوری سلطنت عثمانیہ میں امن قائم کیا سلطنت عثمانیہ کو سلطان نے صوبوں میں تقسیم کیا ہوا تھا ہر صوبے پر ایک امیر مقرر تھا جسے بیگلر بیگے کہا جاتا تھا یعنی سرداروں کا سردار اور ذلی جو عمرہ ہوتے تھے انہیں سنجاق بیگ کہتے تھے سنجگ ترکی زبان میں جھنڈے کو کہتے ہیں ہم اسے والی اور ذلی امیر کہہ سکتے ہیں یہ دونوں امیر بیک وقت شہری اور عسکری معاملات انجام دیا کرتے تھے سلطان کے ماتحت بعض صلیبی حکومتیں بھی تھی عیسائیوں کی حکومتیں انہیں سلطان نے کسی حد تک داخلی خود مختاری دے رکھی تھی اور عیسائیوں ہی میں سے بعض لوگوں کو حاکم بنایا جاتا تھا لیکن وہ ہوتے عثمانی سلطنت کے ماتحت عثمانیوں کے بادشاہوں کے احکام پر پوری طرح عمل کرنا ان کی ذمہ داری تھی حتیٰ کہ سلطان انہیں معذول بھی کرتا تھا اگر وہ بغاوت کرتے یا نافرمانی کرتے تو انہیں سزا بھی دی جاتی تھی جب کبھی جنگ کا موقع آتا تو ایک طرف جہاں سلطنت عثمانیہ کے اپنے فوجی ان جنگوں میں جایا کرتے تھے دوسری طرف ان عیسائی ریاستوں سے بھی فوجیں منگوائی جاتی تھیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے فوجی امداد دینا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی گویا کے زور بازو اگر ہو تو آپ کافروں کو کافروں کے خلاف لڑا کر اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے جو حکومتی سرکاری ملازمین تھے ان کی ترتیب بھی ان کی خدمات کے موافق بنائی تھی لوگوں کی صلاحیتوں اور ان کی کارکردگی کے مطابق ان کی تنخواہیں اور ان کے مراتب مقرر کیے جاتے تھے مالیات کا نظام تشکیل دیا گیا ملکی آمدنی کی وصولیابی کے لیے سخت قوانین بنائے گئے اور ملکی آمدنی کو فضول خرچیوں اور کھیل کود میں خرچ ہونے سے روک دیا گیا اور اس طرح ملک کی بہت بڑی رقم ضائع ہونے سے بچ گئی سلطان نے انتظامی امور کی طرف خصوصی توجہ دی سیاسی اور حربی شعبوں کو بہتر اور خود کفیل بنانے میں کسی طرح کی سستی کا مظاہرہ نہ کیا